وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كتقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً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 وقیر الحدگی حد و محمد صلی اللّہ علیہ وسلم وشر العمور محدہ وک اللہ محد وک اللہ بدعاطن غلال وک اللہ غلال عطن روز دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اور میں نے آپ کے سامنے وہ احادیث رکھی تھیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے اور یہ کہ آدم علی اصلاطلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جس کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا اسی لیے نبی علیہ اصلاط اسلام اس کے بارے میں خبردار کرتے رہے اور یہ تلقین کرتے رہے کہ ہر نماز میں آخری تشہد میں اللہ تبارک کو تعالی سے یہ درخواست کی جائے کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا میرے بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دجال ایک افسانوی کردار ہے ایک خیالی بات ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ہر جانب شر ہی شر ہوگا وہ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جانب شر کا غلبہ ہوگا اس شر کے غلبے کو دجال کا نام دیا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ اصلاط اسلام کے بارے میں جو عادیس میں آیا ہے کہ وہ دجال کو ختم کریں گے قتل کریں گے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر خیر ہی خیر ہوگی اور خیر کے نیچے شر دب جائے گا اس کا نام عیسیٰ علیہ الصلاط والسلام ہے ایسے لوگوں کی گفتگو سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں قرآن و حدیث کے حقائق کو کیسے جٹلاتے ہیں کیسے ان کی طویلیں کرتے ہیں جبکہ نبی علیہ اللاۃ و السلام کی حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک آدمی کا نام ہے دجال کس کا نام ہے میرے بھائیو؟ ایک آدمی کا نام ہے اور اس کی آپ نے علامات بتائی ہیں اس کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا قد بتایا ہے اور اس کے بالوں کے بارے میں بتایا ہے کہاں کہاں آپ تعویل کریں گے تو میرے بھائیوں یہ وہ حدیث ہے جسے متواتر کہا جاتا ہے تیس سے زید صاحب کلام نے دجال کی حدیث اور دجال کا تذکرہ نبی علی اصلاۃ اسلام سے روایت کیا ہے تو دجال ایک حقیقت ہے اور دجال ایک آدمی کا نام ہے تو دجال کے بارے میں گزارش کر چکا ہوں احادیث کتنے صحابہ اکرام سے ملتی ہیں تیس سے زید صحابہ اکرام سے ان میں سے ایک صحابی کی حدیث آج کے درس میں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس حدیث کو امام مسلم نے اور امام ابو دعود رحمہ اللہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جگہ دی ہے اور وہ صحابی جو اس حدیث کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کر رہے ہیں ان کا نام ہے نواس ابن سمعان صحابی کے نام کیا میرے بھائی نواس ابن سمعان تو جناب نواز ابن سمعان کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ اللہ نے ایک بار صبح کی نماز کے بعد ہمیں دجال کے بارے میں درس دیا کس کے بارے میں درس دیا دجال کے بارے میں درس دیا؟ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ دجال کے بارے میں درس دیتے رہنا چاہیے لوگوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہماری اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو عذاب قبر کا انکار کر دیں گے کہیں گے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور ایسے لوگ آج موجود ہیں اور انہوں نے اسی روایت میں یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو دجال کا انکار کریں گے اور یہ لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جناب عمر فاروق نے کہا تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بدکار شادی شدہ کو سنسار کرنے کی سزا کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے اور یہ کہ اسلام میں ایسی کسی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے اور ایسے لوگ بھی آج جگہ بگہ موجود ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ علیہ خبردار کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ دجال کے بارے میں آگاہی پیدا کریں جیسے کئی تنظیمیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ جی کینسر کی بیماری کے بارے میں معاشرے میں آگاہی ہونی چاہیے شوگر کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے لوگوں کو سگریٹ سے روکا جائے لوگوں کو نشے سے روکا جائے یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں میرے بھائیوں ایسے ہی نبی علیہ السلاۃ اسلام اپنی امت کو بار بار دجال کے بارے میں خبردار کرتے رہے تو میرا اور آپ کا فرد ہے کہ ہم دجال کے بارے میں خبردار رہیں اور دوسروں کو خبردار کرتے رہیں آپ علیہ اللاط اسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت لوگ دجال کی معلومات کے بارے میں غفلت کا شکار ہوں گے دجال کا تذکرہ بھول چکے ہوں گے تو میرے بھائیوں نبی علیہ اصلاح وسلام اور بلکہ آپ سے آنے والے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیے کہ آپ نے باقاعدہ دجال کے بارے میں درس دیا ہے کس وقت کے صبح نماز نماز کی نماز, کی نماز کے بعد آپ نے درس دیا ہے تو جناب نواز ابن سمان کہتے ہیں کہ درس دیتے ہوئے کبھی آپ کی آواز بہت اونچی ہو جاتی اور کبھی آپ کی آواز دہیمی رہتی فت نخل آپ نے تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا کہ ہم دجال سے ڈرنے لگے اور ہم یوں سمنے لگے کہ ساتھ والے کھجوروں کے باغ میں دجال بیٹھا ہوا ہے نبی علیہ اللہ تسلام نے اس فتنے کے خطرناک ہونے کی وجہ سے بڑے ہی شاندار طریقے سے صحابہ کرام کے سامنے درس دیا اور کہتے ہیں نوازمان کہ جب ہماری بعد میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ہم کیسے سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں آپ نے کہا ماشاءکم تمہیں کیا ہوا ہے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ زکر تال غداطن فقفت و رفات و طائفت نقل صبح, صبح آپ نے درس دیا تو درس کے دوران آپ کی آواز کبھی بہت اونچی ہو جاتی تھی کبھی آسا ہو جاتی تھی اور آپ کا انداز ایسا تھا کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں ہم تو یوں سمنے لگے کہ وہ ساتھ والے کجوروں کے باغ میں موجود ہیں تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا غیر الدجالی اخ علیکم کہ تمہارے معاملے میں مجھے دجال سے دجال کے علاوہ کسی اور چیز کا خطرہ ہے دجال کا خط... خطرہ تو ہے ہی ہے وہ تو سب سے خطرناک چیز ہے لیکن مجھے تمہارے بارے میں کسی اور چیز کا بھی خطرہ ہے اس کے بعد آپ نے کہا این یخرج وانا فیکم فانا فن دونکم میرے بھائیو آپ کے الفاظ سننے والے ہیں آپ کے الفاظ میں بہت سبق ہوتے ہیں یہاں پہ عقیدے کی اچلا کیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں این یخرج وانا فیکم اگر دجال ظاہر ہوا اور میں موجود ہوا میں کیا ہوا, ہوا. الفاظ پہ غور کیجئے گا جب دجال ظاہر ہوا اور میں موجود ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا تمہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی فرمایا وخرج و لطفی کم اور اگر ظاہر ہوا اور میں موجود نہ ہوا فمر ان حجیج ہی تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دجال اگر آیا اور میں موجود ہوا تو میں خود مقابلہ کروں گا اور اگر میں موجود نہ تو کیا پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایسا زمانہ آنے والا تھا کہ آپ نے موجود نہیں ہونا تھا تو کیا آج آپ موجود ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر ہیں ہر جگہ موجود ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں اور نبی علی صلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دجار جب آیا میں موجود ہوا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا دوسری طرف جب آپ نے حج کیا میرے بھائیوں آپ نے کتنے حج کیے تھے ایک حج اس حج میں آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے بار بار کہا تھا مناسککم مناس کا سے حج کا طریقہ سیکھ لو شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں آپ کیا <سلام> سکوں شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو تو آپ تو صحابہ کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے بعد شاید میں تمہیں دیکھ نہ سکوں اور لوگ کہتے ہیں جی آپ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں دیکھ رہے ہیں؟ لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے اور ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ آپ قبر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جب کہ آپ اپنے صحابہ کے سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے بعد شاید میں تمہیں دیکھ نہ سکوں میرے بھائیوں اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے نبی علیہ اصلاح اسلام کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے آپ کی شان تمام انسانوں میں سب سے بلند ہے آپ تمام نبیوں کے بھی امام ہیں دنیا کے نمبر ون انسان ہیں اللہ کی ذات کے بعد سب سے محبت ہم نے آپ سے کرنی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دیے ہوئے دین کو تبدیل کیا جائے اور آپ کی شان میں وہ باتیں کی جائیں جو آپ کی تعلیمات کے خلاف ہوں آپ کہیں صحابہ کرام سے کہ شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں اور ہم کہیں نہیں جی آپ حاضر ہیں ناظر ہیں موجود ہیں اور اس حدیث میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا اگر میں موجود ہوا خود میں مقابلہ کروں گا میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا و اللہ خلی فتح مسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی حفاظت کرے گا نگرانی کرے گا ہر مسلمان پہ نگہبان اللہ ہوگا اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہ دجال انہو شابن دجال نوجوان ہوگا بچہ نہیں ہوگا بوڑھا نہیں ہوگا آپ بتائیں میرے بھائیو دجال کسی شر کا نام ہے کہ آدمی کا نام ہے آپ کیا بتا رہے ہیں شابن نوجوان ہوگا اور فرماتے ہیں کاتا دجال کے بال گنگریالے ہوں گے آدمی کا نام ہے نا آ کے د ج نوجوان ہوگا اس کے بال گونگریالے ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی کانا ہوگا چھوٹے کد کا ہوگا اس کی پنلیوں میں بھی مسئلہ ہوگا ٹیڑی سی ہوں گی تو میرے بھائی آپ د ج کی اتنی علامات کیوں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس دجال سے بچ جائیں ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں آپ فرماتے ہیں کہ انی اشبہو بی عبدالعزہ ابن قطن آپ فرماتے ہیں کہ دجال عبدالعزہ ابن قطن کے مشابہ ہوگا اسی زمانے میں کوئی ایک آدمی گزرا تھا لوگ اسے جانتے تھے اس کا نام تھا عبدالعزہ آپ نے کہا کہ دجال کی شکل اس آدمی سے ملتی للتی ہوگی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں اس حدیث سے ہٹ کر ایک اور صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا فا را کیا مطلب فرماتے ہے ہے بار بار فرماتے ہر ہر مسلمان پڑھ لے گا ہر مومن پڑھ لے گا وہ بھی جو پڑھا لکھا ہے اور وہ بھی جو ان پڑھ ہے میرے بھائیو دیکھیں اگر اللہ تعالی نے دجال کو بھیجنا ہے ہمارے لیے ازمائش بنا کر تو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے بھی بندوبست پورا پورا کیا ہے ہر نبی اپنی قوم کو خبردار کرتا رہا ہے کہ دجال آئے گا یہ یہ نشانیاں ہوں گی اور آپ کتنی نشانیاں بتا رہے ہیں کبھی آپ بتاتے ہیں کہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کاف کی پہلی دس آیتیں یاد کر لو کبھی آپ کہتے ہیں نماز کے ہر آخری اتحیات میں اللہ تعالی سے درخواست کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا اور کبھی آپ یہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ جن سے پتا چل جائے گا کہ یہ دجال ہے پھر بھی اگر کوئی آدمی دجال کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو خود وہ ذمہ دار ہے تو اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ ان پڑھ آدمی بھی جان لے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کافر لکھا ہوا ہے جس کے چہرے پہ اللہ نے کافر لکھ دیا ہو وہ کہے میں رب ہوں تو اس کو اب کوئی رب مانتا ہے تو قصور کس کا ہے میرے قصور کس کا ہے تو یہ ماننے والے کا قصور ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی واضح علامات اپنے نبیوں کے ذریعے بتا دی ہیں علیہ تو میرے بھائیوں اب کئی لوگ جنہیں تعویلیں کرنے کا شوق ہے وہ اس کی بھی تعویل کرتے ہیں وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دجال کے یہاں پہ لکھا ہوگا کافر کافارا جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آ گیا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بات جیسے آئی ہے ویسے مان لے اس کی تعویل نہ کرے آ فرماتے ہیں فوات یا سور و تل کاف جس کا دجال سے سامنا ہو تو وہ دجال پہ سورہ کاف کی ابتدائی ایتے پڑے نبی علی وسلام علاج بتا رہے ہیں دجال کے فتنے سے کیسے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا دوسری حدیث میں اس حدیث کے علاوہ کہ دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی بہت بڑا فتنہ ہے اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ و السلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا کہ مجھے رب مان لو عرابی اسے رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا دجال پیشکش کرے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں میرے بھائی توجہ سے میرے وہ بھائی میری باتیں دھیان سے سنیں جو کسی درگاہ اور دربار اور مزار کے پہ بیٹھے ہوئے کسی پیر کا چھوٹا سا شوبدہ دیکھ کر اور سن کر اسے سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں میں تو سوچتا ہوں ایسے بھائیوں کا کیا بنیں گے جب دجال آئے گا اس کے بعد تو جنت ہوگی اس کے بعد تو جنم ہوگی جو چھوٹا سا شوبدہ دیکھ کر کسی پیر کا فراڈ دیکھ کر اسے پیر اور مرشد اور پتہ نہیں کیا کچھ مان لیتے ہیں جب دجال آئے گا تب یہ کیا کریں گے تو میرے بھائیو دجال کے پاس جنت ہوگی جہنم ہوگی اور آپ نے بتایا ہے کہ جو اس کی جہنم ہوگی وہ در حقیقت کیا ہوگی جنت ہوگی اور جو جنت ہوگی در حقیقت کیا ہوگی جہنم ہوگی تو اس نوجوان سے یہ دجال کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں اور وہ تجھے بتائیں کہ میں رب ہوں پھر مان لوگے وہ کہے گا ہاں مان لوں گا چنانچے دو شیطان کون میرے بھائیو حدیث کے کی الفاظ کیا ہے دو شیطان اس کے والدین کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ رب ہے میرے بھائیوں ایسے ہی شیطان دھوکہ دیتے ہیں آپ کے پیروں کو آپ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا پیر صاحب نے وہ کہا پیر صاحب نے یہ غیبی بات بتا دی جن یاد رکھیں عالم الغیب نہیں ہیں لیکن ایک آد بات حدیث میں آیا ہے وہ آسمان کے فرشتوں سے سن لیتے ہیں اس میں بھی مقصد اللہ تعالی کا ہماری ازمائش کرنا ہوتا ہے ایک بات سنتے ہیں اور وہ پھر اپنے انسانی شیطان کو دوست کو بتاتے ہیں وہ اس میں 99 جوٹ شامل کرتا ہے ایک بات اوپر سے, ملتی ہے 99 جوٹ نیچے سے شامل ہے اور پھر پشین گوئیاں جاری ہوتی ہیں سن 1917 کی پشین گوئیاں یہ وزیراعظم بنے گا وہ صدر بنے گا اس کو طلاق ہو جائے گی اس کی فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے گی سو پشین گوئیاں جاری ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے لوگ خوب شور ڈالتے ہیں لو جی پیر صاحب نے کہا تھا نجومی نے کہا تھا عامل نے کہا تھا بات نکلی ہے جو ننانوے باتیں غلط نکلتی ہیں ان پہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ کیوں غلط نکلی ہے تو یہاں پہ دیکھیے دجال کی مدد کے لیے کون آئیں گے دو شیطان آئیں گے اور اس عرابی کے والدین کی شکل میں آئیں گے آپ کہتے ہیں میں پیر صاحب نے یہ دکھا دیا وہ دکھا دیا میرے بھائی شطانی کام ہوتے ہیں شطانی کام ان لوگوں سے بچ جائیں اللہ سچا ہے اللہ کا کلام سچا ہے یہ جھوٹے ہیں اللہ نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عالم ہو جب اللہ نے کہہ دیا آپ کو اللہ پہ یقین کیوں نہیں آتا آپ دائیں بائیں لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں نہیں جی میرے محلے والی کہتی ہے میں فلاں قبر پہ گئی تھی تو بیٹا ملا تھا یعنی کہ اس کے اوپر تو یقین ہے رب کے اوپر یقین نہیں ہے تیرے محلے والی کی میں بات مان لوں تو ہندو کہتا ہے میں مندر میں گیا تھا مورتی کے سامنے جھکا تھا مجھے بیٹا تب ملا تھا اس کی بھی بات مان لے عیسائی کہتا ہے میں چرچ میں گیا تھا اسلام کو سیدا کیا تھا ان سے بیٹا مانگا تب بیٹا ملا ان کی بات نہیں مان لے ہم کسی کی نہیں مانیں گے اپنے رب کی مانیں گے میرا رب سچا یہ سب جھوٹے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں ان سے بچ جائے آپ ان سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان آپ کو بڑے دجال سے بھی بچائے گا